اللهم صل وسلم على الرسول والخاتم من البشر محمد المصطفى جلاله والآل واصحابه وعلى عليه وعلى عليه وعلى عليه الصدق والصدق <تصفيق> أما بعد فعظ بالله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تب اخنا میسا کب كذبه فريق يقتل سبحان الله حمد لله الله اللهم لا ملجئ رسول الله محمد الكريم امين نملائی کت ہو سلو نہ المیا او الدی نلو السلو تسلی مسلا دو و سلام گیا سی دار سو ل والا عل کا وا سب کیا سیا ہبی بل سلا دو یا سیدی یا نبی گل والا عل کا وا کیا مکین کلو گل سامعیم السلام علیکم دوستو اج ساڈے علیحدہ عد نماز پڑھنے وجہ ہے شریعت متحرہ کے مطابق अज ही बन दी कई लोग हफ्ते पढ़ी कई एतवार पढ़ी लेकिन उन्होंने कोल अगर अस सिदकना कोई दलील मराह द हुजत उन्होंने कोल मंगे ان دمن خالی کوئی ان کو ایسی دلیل نہیں خد اوام ناسکت پسند لوگ کل احساس ہو گیا سی جس ایلان کیا گیا کہ یہ سب سڈے نالتی ہو رہی ہے اور روزہ جان بوجھ کے کھایا جہا ہے के मैं खुद अपने कनाश और महल्या और बंदे गुफ्तू कर रहे ज्यादा की सऊदिया के जाती कीती दे पिछे लगे ने शरा पिछे नहीं लगते سد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہٹ کے آپ دی شریعت متحر تو ہٹ کے کوئی بھی کام کرے پام مدینے شریف دے بیٹھا ہوئے ہاں حضور سرکار دی شریعت تو ہٹ کے کرے گا ایسا اصا دی اتباع نہیں کر سکتے کیوں اس واسطے شریعت تو ہٹن دا مقصد یہ وہ نبی پاک تو ہٹیا <تصفح> <تصفح> بیٹھا روزہ رسول کریم بیٹھا ہزور تو ہٹیا بیٹھا وہ ایڈا نیڑے ہو کے نبی پاک تو ہٹیا بیٹھا اصا دور ہو کے دو تو گونا ہٹی شرم تو اُن آنی چاہی دی اور تڈے سامنے کل دا خبریں اخبار جہ صاف آ گیا کہ سعودی عرب والے جہے نے انمل خوراک کیلنڈر بنایا ہوا سالانہ وہ او ہمیشہ اندر مطابق چلتے ناند مطابق نہیں چلتے یہ مطلب یہ نکلا کہ ان عمل جہا صاف حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور شریعت متعارہ متصاد میں بخاری شریف دی ادیش پا کے سو موت ہی روتے رو ہی روزہ رکھو چند دیکھن تو بعد اور عید کرو چن دیکھن تو بعد دیکھن کا مقصد یہ نہیں کہ ہر بندہ چن ویکھے دیکھن کا مقصد یہ کہ جا ویخیا ان ویکھ لیا جنہ نہیں ویکیا اک شری, دے, طریقیاں دے مطابق اکا ر چند کا ویکھیا جانا شہادت گوئی پہنچ جان شریعت دے مطابق سمجھا گے وہ بھی چند ویخی کڑے نے ایس المبارک کے جو میں ست طریقے بیان کیتے سن چند دابت ہونے सात तरीके शरीयत बयान किए सर सा, और सात तरीके गैर शरी बयान सब जब हदीस पाक देख का हुक्म पे कर दी ओ कैलेंडर नतलब बईमान वेखण आली सहमत करते ही नहीं हदीस रसूल लाल चिटे टकरा गया टकरा गया हर साल एक दिन साडे पहलों ही खड़े होंगे हम ऐतकी दो दिन हो गई ना हर साल एक दिन पहलों की खड़े होंगे उन्होंने अज तक ए ड्रामा नहीं पड़िया बुल्म है सा वक्त जो घंटे का फर्क सऊदिया और साकिस्तान वक्त का कि फर्क है दो घंटे मगरे वाले पास असाव मशरे का पातशाह इस वक्त फर्क का तकाजा एस दिहाड़ जिद असा इथे वह उस दिहाड़ दो घंटे पहलो नजर आना चाहद और साल दो घंटे ठीक है ना असूल तो ही बनता है ना बे दोंटे वक्त का जो फर्क है تو مغرب والے پاس میں وہ دو گھنٹے پہلو چند ویخ لو گھنٹے ان مگرو ویخ لیے پر ایک ہی دہاڑ ویخیے گا فرق ہو سکتا ہے دہاڑ کا دہاڑ کا کتوں نکلا ہے یہ چوبی گنٹے ہر سال چوبی گھنٹے فرق یہ کتوں پیا کر چند وکرا کئیمان والا ایک تو باسا والا چند ہے نا واسا والا جی چند جی دے آلام نہیں لگے ہوں تو چن بنیا کلاؤ جھنڈے والے اتنے بھی چند بنیا کلاؤ یا تو او چند ہے جی یہ چند ہیں اسمان آ چھو کہ فرق معلوم ہوا وہ خنزیر چلتے نے اصل اپنے بنائے ہوئے شیتانی طریقے مطابق گستاخے رسول نے تو گستاخا یہ لانت پینی سی ان برطانیہ کی ظالم ترین وحشی گنڈا دہشت گرد حکومت تو معاہدے کے تحت اس علاقے کی حکومت لی اس واسطے اج تک ان حکومت برطانیہ دے مطابق ہی چلنا ہوں دے حکم نو ضرور نر ملوث رکھنا ہوں او حکومت برطانیہ دے مطابق کلنڈر چل رہے نے اصل ان دے پچھ کدی نہیں چل سکتے اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑیا سعودی رسول اللہ نہیں پڑیا ای گور فرو اور میں حیران ہاں کہ ہمارے ملک کے پاکستان دے اندر نام نہاد اپنے آپ حدیث اخبار آ جڑے آدھے نے اصا حدیث پہ عمل کرنے میں پوچھنا حدیث بخاری شریف دی یہ آخ سعودی دے پیچھے چلے جی ہوں ات بخاری بھل گئی ہے معلوم ہوا بئیمانو صرف تو سا پیسہ جی میں چلنے والے کوئی پیسے نو ویٹ کے پیسے پیسے دے مگر چلتے ہیں خدا کے رسول والا دین انہوں کوئی نہیں جی سوٹا ہوں کئی بئیمان اج نہیں آخر کل نہیں آخر رہتی خوف کد آیا تسا میرے دل بغیر تو میں کہری شہ نہیں وی تسا فکر کرو تسا فڑیچنا ہے میں پھڑیچ گیا मैं छुट्ट जाना है तुसा फड़ी चे तो रब ने फड़ना है तहन न छोटा का मौका लगभना और सुनो मैं फड़ी चे सुनो मैं फड़ी चा मैं अपने बुजुर्गों की सुन, सुनत अदा करांगा सा नहीं फड़ी चाई मां हसैन बाग तो शुरू हो जाओगा نہیں فیچیا امام اعظم ابو انیفا نہیں فری چی امام بن بنبل نہیں فری چی مجدد الانی نہیں پڑی کیڑے کیڑے ولی الا گئی سدکے تو حقرچنا میرے جائت ہو جدو میں جیل چ بیٹا سا تو میرے بزرگا مینو خط لکھیا سی فرمایا کاش کے تیری جگہ فرمایا بئی مانو چار ہزار قیدی بے نے کوئی رنڈی پیچھے پیا پی کو منڈے لاڈے بازی کے چکر پیاٹرل جیل چ کوئی کسی چکر کونیا کے چکر چ کوئی کھوتی دے چکر چ کوئی کھوتے دے چکر چ کوئی مجھ کے چکر چ کوئی محلے کے چکر چ کوئی روالو کے چکر چ کوئی چرس کے چکر چ کوئی ہیروئن کے چکر فیٹے والا نقلے بدماشی کر کے آیا آئے شیتان کے آگے آئے تھڑے رب رحمان کی گل آئے چوئے بندے پہ منہ رب رسول دی بجائے شیطان واسطے تو خن مرتار دنیا واسطے فری چنا قبول سان محمد اربی کے دل کافر مرن تو نہیں ڈردا ارے مسلمان ہے نا مراد کافر دی موت کی زندگی موت نالوں پیڑی ہے اور ساری تے موت زندگی نالوں والا ہے سن سواد زندگی دنیا چہ کے نہیں آنا جہاں آنا واسطے بلال ہبشی نے فرمایا سی جدو کر دی رو لگی بلال ابشی نے فرمایا کیوں پھرونی سا اسی چلے نلکا محمد کل محمد پاکر کافر چودہ ہزار میل دور آن کے مرد پیا ہے پیا مرن ایمان نرد سو کل فلوجا چ پرسوں نے کن اگریزاں کا نہیں تو اتنے اور چی جان واہ سدکے جا تیرے کلمے رسول پڑھن تو ایماندار سے جب کلما پڑھتے ہوا کے کلمہ بھی آستا ہونا پھٹے منہ پرا دفے وہ میں شیرا دول ساتو چوہا کدھر مت لگنے لگا کلمہ بھی بھائی مانو میں شیرا تھا آسان چوہے میرے مگر کتے لگ جے تو دوستو جنہوں نے دے پچھے ہفتے نو کر چڈی ان کو سوائے سعودی دے ڈالر دے اور کوئی دلیل نہیں سعودی دریال کو بغیر اور کوئی دلیل نہیں اور سڈے کو اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان سڈے کول فقہ اسلامی ہے سڈے اسلامی فقہ موجود ہے الحمدللہ اور اچ بھارت اندر عید ہو رہی ابے تڈے مسلمان پاکستانی نال دو گنا زیادہ مسلمان بستے ہیں کیونکہ تو سا سا رہنے منافقا دے منافقا دے تھلے چیٹے نگے کافر اس واسطے انہوں نے اپنا ایمان پھر بھی بچایا ہوا اصا منافقا دے تھلے لگے ہاں منافک سڈیا عیداں نمازا دین اسلام شریعت سارا سڈے کول خور سڈیاں عزت روڑ دی چے کافران چ تو ہمیشہ خیال رکھتے دشمن نے،, نے اس واسطے جڑے نے تباہ کی وا ایک پاکستان یہ جناب جی ہو گیا پاکستان کی چودہ کروڑ عوام جہی ہے اپنے حساب سے دین دے مطابق چلی اٹھائی اٹھائی کروڑ جڑے مسلمانوں وہ پائے روزہ کل رکھا ہے سانو آندے رہے گی جو روزہ شیتان رکھ دل تہار میں پوچھنا وا وہ اٹھائی کروڑ سارے شیتان نے وہ اٹھائی کروڑ مسلمان جہ ہندوستان چارے انگلش نے بغیرتا نے بغیرتی ملن کی اخیل کر دیتان آپ سن رمضان روزہ رکھے جہنم دا جہنت کا خدا دا فرد چھوڑ کے شریعت نو چھوڑ کے فرد چھوڑیا رمضان دے روزے کا وہ کبیرہ گناہ گنا دی شریعت نو نڈیا کہ شریعت سی روزہ عید کرنی سی چن ویخ کے یا چند جے میں شریعت مطابق سابت ہوتا اس نے उधरों शरीय छड़ी उधरों जह नमाल इल्टा चोर कुतवाली डिगा बंदोही नाले चाह आखे कि कपड़े न छठ लगी हो वे आखे यार बो बड़ी पी छिठ भी न लगी हो नाता नहीं कई दिन हो गया तैयार यार खलोता नहीं जाता अफसोस آپ گند چا پی مراد کا پینے پہ چنڈاسے کی بدبو ہے ٹنڈا ہی نہیں اے دن ہو کوئی شرم ہونی چاہیے جی تو دوستو اصل بات میں تہن دسا کہ پرانے مجی شریعت متحرہ جڑی آئی ہے نا اسلام شریعت انسان دے دفسانی خواہشات ختم کرنا ہی. صرف ان خشات نو رن دیں جیڑیاں جائز ہیں شریعت نال نفس مرتا ایویں یاد رکھنا شریعت تو بغیر نفس کدی مر سکتا ہی نہیں پاو شریعت تو ہٹ کے بندہ ساری زندگی بخا مر جاوے گا تو کر کردا مر جائے کدی ادا نفس نہیں مر لگتا نفس ہمیشہ ادو ہی مرنا جدو بندہ شریعت متحرہ کے مطابق عمل کرے گا جدو یہ شریعت مخ... شریعتری نفس دکھا دے مخالف ہے اور ان نت پاون آئیے اسی واسطے جدو بھی شریعت پہلیا قوما نفس پرست بندے مخالف بنتے تے حقیقت پسند بندے اسے موافق ہوں بنی اسرائیل کے بارے اللہ تبارک وطالع نے سورت مائدہ آیت نمبر ستر دے اندر بیان فرمایا ہے سورت مائدا آیت نمبر ستر جس دا مقصد کہ اسا بنی اسرائیل دے کو بڑے پکے اہد تے سنتے ان بھیجے اپنے رسول جد رسول اقسانی خواہشات دے خلاف شریعت لے کے آئے فری کن کرتا بک نبیا گروہ نا جھوٹا آخنا شروع کر دتا دی کر دقزیب فری کئی یق قل اور ایک گروہ امبیا نا قتل کر ماہر اس وجہ نفس کے خلاف تصا گل کی کیوں اسنو قرآن نے بیان فرمایا لکھد اخدا کب نیسر مر سول مرسول بال ت و اللہ تعالی فرمند ہے اسا آہد لیا سی پکا آہد لیا کتاباں ذریعے بنی اسرائیل کو تسا اتباع کرنی ہے ساڈے نبیاں دی اپنے نفس دے پیچھے نہیں جلنا जदों सा रसूल उन्होंने शरीय लैके आए जुना के नक्स वे सर खिलाफ उन्हों अग भड़की उन्होंने बेफैसा न सोचा कि जिरी हूं अग भड़कती पई आग जहानमें लाई जहानम की अग बन जाएगी चंगा ए नबिया के पिछे चल पईए नग लगी तो नबिया न चुठला दिता नबिया नौ ना نفس پرست کتوں نے نبیا نوٹھا پہنا شروع کر دیتا وجہ لات سڈے نفس دے خلاف بولن دے جے سڈے رواج دے خلاف پہ بول دے جے آڈے جناب جی طریقہ دے خلاف پہ بول دے جے کلچر خلاف پہ بول دے جے تو جھوٹا کر دتا نبیا نو فری کئی یقین ان خوار درندیا نے دے امن پرست اور شرا پر رحمت انسان قتل کر د ی ہوں یہ کام کیا ساری قوم کیونکہ تعلیم اس قوم دی یہودی والی ہے اور سید لمبیا نے فرمایا سی ت बनी इसराइल की तिबाह करोगे वफकत करोगे जिम्मे जुत्ती का पौला जुत्ती बराबर होंगे पौला पौले के बराबर हों तुशाइन चलोगे उन्होंने पिछे तवजो नहीं की गलत مصطفحی, تمزی شریف ابو دا سیاست نے فرمایا تصویر پیچھے چلو گے ہتھی ماں جی جناح کی فرمایا تسا بھی کرو گے ہتھی نے کوئی گوہ کی خوڈ چڑے گا فرمایا گو کی خوڈ چڑنا ہے کی مطلب گو کی خوڈ چ بندہ نہیں بڑ سکتا مطلب ایسے کہ اور جہاں بھی کرنا تصا آخنا ایسا بھی ضرور کرنا میں سوچتا سا ایڈی موافق کافرا دوں مسلمانا چاہے گی اُنہوں کا نبیت ہر گل تو مخالفت کا سبق پڑھا کہ, کہ تعلیم جو نہ دیا تو آ, جائے گی. آج آ گئی شریعت ہندی دلائل نے قرآن حدیث ہے سارا کچھ لیکن نفس رواج دے خلاف چشتی بولد اج فری تن کر بو جان نبیا گروہ نٹرا دتا سی نبیا کے درد کتے पिछे चलण आए क्यों ना जुटला वन क्यों झुठला वन फरी बनान लेकिन उन्होंने किडेर की तबाह करते तवज्जो ने हां वह अपने प्यो दे पिछे पचलते ने जिन्हों रूहानी प्यो बनाई खड़े उन्होंने मगर पे चलते हैं रहा मसला जलाएंगे उ सारे मुला मलवंडे आ जाने मेरे सामने آجان آجان سارے آجان میرے نال بیٹھ کے گل میں امام آگا تو تو ببو حنیفا تک کی نبی سرکار تک اگر ثابت نہ کرا کہ آ سا طریقہ شریعت مطابق میرا سر وڈ دینا بےمان روزہ کلا کر لڑا چوری کر اور بے مانو روزہ دکھا کر لو قسم خدا دی کر کے میں نا نہیں لینا کوئی بڑا خطیب سمجھا جاندہ صرف جمعہ پڑھا باہر آ کے جناب یا اس طرح کے آخر سناؤ انہیں آخیا سناؤ کی گل یا رواج چلنا پہ پتا نہیں کنیامیا کل کہہ دتا انہیں آخیا یار میں دکے نہ کرا رہے ہیں دکے لال چاہتے کرا رہے تو چوری رب <تصفح> <تصفح> الحمد للہ اپنے پکڑنے <تصفح> <تصفح> جی موٹا جا قصول دسنا پیا جس کام نو تا نفس پسند کرے کچیچے ہوتے تو سمجھا جی یہ نام مراد شریعت خلاف ہے جہاں کام نفس نہ من نا دل آخ بھی ہے گن جی شریعت دے مطابق یہ ہے جی کان کان جی دے ٹوکرے آل وہ کدھر نسد ہے اس واسطے اللہ دزرگ اللہ دے, دے ولی لوگ سبحان اللہ وہ ان کی این مخالفت کرتے سن کہ ایک وار کلا بزرگ نے جنادے کے جاندے جنادے پیشہ والا پیشاں آ گیا راہ تو پیشہ آ گیا کسے پوچھا حضور خیر میں سوچتا ساج میرا نفس پجا جان پہ سر لالجا جانا خیر کہ سر لال نفس کجدا फिर आता लगा मैं सोचा जावेगा बिरादरी बिरादरी वास्ते जा रहा रब वास्ते नहीं ना जा रहा मैं भी आख्या बी माने खिची किधर पै जाए पता नहीं मेनू ऐसे नेकी नोल बना पाया नीयत मेरी तब्ल पद मैं राजी करना सी रब ना के तो मेरे सामने इन्हें बहाना बुला दता कि नहीं आके चलो उलो बारे नहीं सोचा सा उ जावा चलो मोमिन मरिया असा भी दुआ करा गे उसकी कोई नेकी اللہ کی بار گاہ چ قبول ہوے تو سڈا اتے جانا جڑا ان کی وجہ نالا جانا اللہ دی بارگاہ قبول ہو جائے یہ کسے نے نہیں سوچنا غر دیکھ کے اصل <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> گل یہ کیونکہ سڈی حکومت اسلام دیا آخری درجے دیا دی دشمن اور دشمنی دے اندر وہ ایڑی چوٹی دیا زو چوٹی دا زور لا رہے نے اور دشمن اس واسطے پہ کہ سڈے دشمنوں جو دوست ہوئے تو دشمن دشمن قرآن دے قرآن مجید دے پورے قانون دے مخالف نے انسان اُنہوں نے انتشار پایا ہوا ہے ہاں انتشار پایا ہوا اگر اسلامی حکومت ہو اسلام دے مطابق ہو سارا کام تو ایسا انتشار کدی بھی نہ ہو کرو اللہ رب العالمی صدا نبی دالم صلی اللہ علیہ وسلم مافی جو اصا روزے رکھے نے میں تو کال الہ کی بار گاہ چرد کی می آخیا ربا جدو چند ویک تو می آخیا یا اللہ کریم قبول تے تا آخا جو کچھ ہو میں یہ نہیں آخ ستا کہ کوئی قبول چا کر روزا میں یہ آخا گا تی معافی قلم سڈیا خطاو بس سان معافی مل جائے اصر معافی منگ جوگی ہوں عبادت ان لوگ جڑے پہلو گزر گئے نا جی کر گئے نے سڈیا قادی نے بس سان معافی مل جائے اصر معافی منگا جگے عبادت ان لوگوں دیا سن جڑے پہلوں گزر گئے گھر گئے سڈیاں قادی نے اس واسطے اللہ تبارک پتا لو فطرانہ ہر بندے واجب نہیں کیونکہ ساڈی شریعت مطارا اللہ تبارک تعالی نے بنائی جیسے حسیت بندے کا زور وہ ویخ کے اللہ نے بوجھ پایا جس بندے قربانی واجب تے فطرانہ واجب ہوتا ہے اور قربانی اس بندے دے واجب تاجب ہوں جہے گھر تمام ضرورتاں تو اور ہر طرح دے قرضے تو وافر وھر اتنا مال ہو جس دی قیمت ساڑھے بونجا توڑے چاندی نو جا پڑے سمجھ آ رہی نا کر دیا ضرورت मसलन वर्तन दे बरतन वर्तन दे कपड़े भावे सौ 100 हो सौ सूट भी हो वर्तन दे कपड़े वर्तन दया पोशाक बरतन बिस्तरे मंजिया दुद्ध का इस्तेमाल डंगर ने इ चीजा तो यार असली जरूरत ने इन तू वर्जा भी उसते न होा भी न हो उस कोई जानवर है जी की कीमत साढ़े बवंजा तोले चांदी ते बराबर है या उत्ते या उन सोना है या उन चांदी है या उन कोये ने उस बंदे फित वाजिब हो जाए जकरूज है कर देना है मैं दसा और जिस बंद ने दियां कर दियां लोड़ा तो वह कोई है को नहीं ताजी कमा ताजी खाद जे वह आम अक्सर अजकल है बिल्ली मजदूर तबका इन दो उ शरीयत कोई बोझ नहीं पाया ए फितितराणा जे देनी मर्जी उ दे नफरी इबादत होगी शरीय और बल्कि मैं इथे दर्श छोड़ा वह अगर फितराणा देने भैं अपने भा مامے چاچے قریبی قریبی جڑے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں غریب نے تنگ دست نے تو ان نو دینا ان واسطے زیادہ فضیلت والا ہے یعنی جی خترانا دین تو ان طرح تسی ایسا جن کسے نو اللہ تعالی نے حیثیت دتی ہے کہ اس فطرانہ واجب ہو جائے گا جہاں چبرا ہیں انشی یہ ہوئی ہے کہ پہلو وہ ویکو جہاں تر رشتے دار ہے لیکن اتے ایک گل کا خیال رکھنا نہ وہ بھابی ہو نہ کوئی بد مذہب ہوگیرت ہونا باہر جانا ہو منہ کھول کے چاٹے کھول کے پھر دیا ہو سکوں ہوئیمان نہ دیا جی بلکہ ہوں تو کئی ہم رشتے دار جڑے نے جہ اس نال ہی مجبوری ظاہر کرتے نے آخ جی میرے بچے پنج نے سکل چ پڑھتے نے فیسیں پوریا نہیں ہوں میں بڑا تنگ نہیں دین بھی گا देन यानी आप जो देना है तो ओनू ना दे हक बनता है चलो ना बुरादी कोई ने करे ना कोई ने कि कर ले ईमानदार खतरा फिर हो सकदा जे इमान फिरदा ते कबूल हो जाए इस वास रिश्तेदार नद्या दे शायद आ खल जरूर रखना है नहीं तो बर्बाद करने आज जी फतराणा ज पजी रूपए پی روپے اسلے بننا سوا دو شر کنکیمت پی روپیے نہیں آٹے نہیں کنک کی گل کرو کنک کی پی بلا دس روپئے شیر کنک بنتی پئی تو سوا دو شر کی قیمت پی نہ میں حساب پہلو کی میری پتا تھی میری اچھا آ گئے نا ٹھیک کہکا مارنے کی بجائے مسجد تو بچ کے تاکہ مسجد کا تقدس پا مال نہ ہوج منہ کھول کے ہس لینا اور گلکا مار کے ہسنا جڑا منہ کھول کے ہس لینا جڑا ہے پڑا مسلم شریف عالم صلی اللہ نسائی شریفا حضرت بن حرب نے تابی نے جناب دسو تصا رسول کریم سرکار کو آپ سرکار نماز شب ادا فرما کے نماز سب ادا فرما کے آپ اپنے مسلح شریف تح جسا بھی اگ بہ جی آپ سرکار دامنے اص پہلے تو اصا اپنے جو برد وظیفے کرنے ہوں سن اللہ اللہ کرنی اس تو بعد پھر اصا زمانہ جہلیت دیاں شروع کر دنیا بیو سلے کرتے سیاہ کرتے الا چنگا ہدایت اللہ بچا لیا پچا ہسدا رہنا ہسدا ید دے لفظ نے دہ کا من آ بغیر آواز تو ہسنا یعنی بغیر ہسنا دہ کا منسا ہستے ہوں سو پچھلیا کیتیاں نبی پاکم آپ تبسم ہے کہ اس طرح بندہ ہسے بھی آپ صرف منہ ہسنا بن جائے یہ okay. ہے تبسم جنوب مسکراہٹ معنی ہسن کا مطلب یہ ہونے ہسنا بھی آپ تو سن لو لیکن دوجا آواز نہ سنے کا ٹکارے مار مار کستا وہ ہے اے خل کے آواز نہ ہسنا کہ دوسرے آواز تو کہا کہا تے ویسے بھی مناسب نہیں تو مسجد تے اندر تو بالخصوص اونج ہسنا کہ انہیں آب کہ آپ آواز اپنے ہسن کی سن لو اے نبی پاک سرکار دے، اکرام، ایک مسجد شریف چاس لینی سن لیکن کن گلا جد پچھلے رگڑے پٹتے سن دی تجلیل واسطے ہس لینا یہ بھی عبادت بن جائے گا اللہ تعالی سانو فطر واجب نال تکبیر زائد دے. چل شش امام دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد سبحان من نوّر قلوب العارفین بشراج الهدایت والفرقان وشرح الصدور الصائمین بنور المغفرة والإيمان وأكرم عباده المؤمنین بشيام شهر رمضان الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر وللہ الحمد سبحان من فاتح لهم أبواب الرحمة والردوان وواعدهم دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا النبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له الرجان لا يدخلوا إلا سائموا شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله الحمد سبحان من أنظر القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيامها في شهر بالحذر والإحسان فارسل الوفاء الملائكه لتبليغ السلامي على كافة اهل الحق واليكن وغفر لهم جميع الكبار والعصيان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا ثم الصلاه والسلام على خير الورى بدرت جاء نور الهدا صاحب القاب وقوسا رسول الثقلان النبي الرحمان امام القبلتان شفيع لهم في الدار خاتم النبيين ورسول رب العالمين اللہ تعالی بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات الحکیم قال خران صلی اللہ وا علیہ وسلم وُدُّ صَدَقَاتُ كَمَنْ كُلَّ شَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَصَّايِمٍ بِرٍّ وَصَامٍ مِنْ تَمْرٍ وَشَعِيرٍ وَعَلَى الْمُؤَنَّسِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ لَهُ نِصَابٌ فَاضِلٌ عَنْ حَوَائِجِ إِخْلَاصِ لِيَأْكُلَ نَفْسَهُ وَالتَّفْلِيلِ الصَّغِيرِ وَلِلْجَارِيَةِ فِي مِلْكِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةُ الْفِطْرِ تُخْرِجُ صِيَامًا مِنَ اللَّغْوِ رو آشق کلمہ یار پڑھ دے جسان نور نبی ہولی رو سانو مرشد یارا کلمہ دسیا باہو سج اسے گھولی لائی لا تھی آواز مٹھی رکھو سی علا او لا اس دا کرم کمال میاں اس کرمے دا ورد کمال میاں نبی علمیاں سانو دسیا علی دے لال میاں سانو دسیا علی دے لال میاں پڑھو لائی لا ذرا بوجھ پایا مجھے اچھا لا لا لا لائی لاہو جہ جنگ نبی تار گئے جہ جنگ نبی تار گئے در جنت دے سر گئے خود تر گئے ہو گئے خود تر گئے تار گئے پڑھو لا آواز نہیں نکلتی تھی تارے پورے مجمے چرا قدمے آواز تو نکالتا زور دل کر دا ختم در ہر بیماری دا کوئی نہ کوئی علاج ہو دے جسم بیمار پھی پوے ڈاکٹر منی دے تبیبے کنے منی دے جنے جسم بیمار تھی دے اوے دل بھی بیمار تھی دے تو اسے مالی صاحب جسم بیمار تھی دے گل غذا کن دل بیمار کسکن تھی دے توجہ دل کے کن کھولتے سڑ جسم بیمار تے غلط ہاتا کن دل بیمار تے بے حجا گدا ک बीमार बीमारी विच मर बने गुनाह का कफार है दिल बीमार मर बने जिसम का इलाज किसा रात नी भज़ दू। दी फू दिल की बीमारी वास्तव कोशिश कर जो दिल तंदुरुस्ती पि भावे मर बने वाला भी जी दाई اور کساو دل کا علاج کیا ہے سخی سلطان سی فرمے ہو دل دل دل بھی کاری مٹا وے سے کلمہ میل کلمہ لال جواہر ہی رے سے کلمہ ہاتھ پنساری اتھے اتھا اتھا جہان باہو کلما دولت ساری محبت نال درود پاگ پڑھ پیار عقیدت نال درد پاگ پڑھتے میں پال حسین کی بال گاہ کچھ نظرانہ عقیدت پیش کرا سب سے محبت نظر پڑ جا قدرت اور موج کا انداز ایک ہے قدرت اور موجزات کا انداز ایک ہے اسلام اور حسین کی آواز ایک ہے محبت ماں اسلام محبت ماں حب خلفائے راشدین اسلام ماں حبے خلفائے راشدین ایمان ما محبت آلے محمدستیق برج او جو کمال محمدست فاروق جاہ دو جلال محمدست عثمان آئنے حسنو جمال محمدست علی زہور جودو جمالے محمدست اس سارا حل سننا دا کی دا جدن محرم دیا سکھ رجپال حسین دا چاری ہوئے آلے سنت آدمی سننی دے, دے صاحب دا ذکر ضرور کرو تاکہ راستے کو بچو سی دے دے کو بچو گلتا بچو نبی صاحب کو بھی منے دیں نبی کو بھی ملے نہ منے دوں نہ صرف خالی ہل کو منے دوں سر اسلام خوفہ راشدین محبت ہے سر ایمان آل محمد محبت اسلام آر ایمان جسم تے روح توہ انسان دا وجود روح تے جسم نار زندہ ہے انسان میں کئے اسلام وجود ہے ایمان روح ہے صحابہ دا جسم وجود ہے بیت وید محبت اس وجود دی روح ہے ایک نا روح نہ جسم ملتا ہے جسم نہ ہو روح تک تصور نہیں ہوتا روح کا پتہ نہیں لگتا بغیر صحابت آل بے دی محبت نہ کرائے بغیر آل محبت مستفا دی محبت دے صحابہ بھی محبت نہ کرائے الحمدللہ للہ اصل سننا صحابہ دے بھی نیاز مند نبی دی آل د بھی نیاز مند کوئی کوئی لوگ صحابہ کی محبت دے آل بیماری اہل بی محبت کے ذکر اچھا نہیں سمجھے بھی مدود! بھی مدود! رب تک مقبول جب صدیق دی, دی شان دی شان ہوسمان دی شان حسین دی شان ہوسین ہو آپ یاد خادم میراسی کیا فرمائے میرا باد دشہن شاہ حس باج سدیق اکبر دے ملن نبی دا محال کی مت چملا ہورا تد دا والے منکر چوندہ موٹک سمجھی حال نہیں کال نہیں اے حالے سید صابر حسن حسین پیارے ہن افضل اکمل آلے سب کے سیوا نبی دے پاک یار والے دو تو میرا موزوں شہادت ہے فروغ دے تائے گال فرما بیٹھے کتنا فرمایا اپنی جان دنیا نفسا مردہ اللہ وہ لوگ جنہیں اپنا سودا پڑے جان دیں دوں رضا تا فرما دو اور سن شہید کون ہو دے شہادت کیا ہوتی ہے شہادت کا مقام کیا ہے اور رجپال حسین سید و کیوں ہیں شہادت سارا تلوار سرام نہیں مرگانے جہاد وچ تلوار جھالتے زخم کھاتے موت قبول کراندا نہ نہیں شہادت حقیقی اے خوشی نال محبت نال الفت نال جذبے نال جہاد نال رب دے کلام کو بلند کرن دی خاطر جند گھول کھتڑی خوشی دے نال کو شہادت آدی حدیث پاک وچ اتے چاہتی ودے میدان جہاد بدے دشمن دہتوں قتل تھی گئے شہید نہیں یار رسولہ کیوں فرمایا ہی کو تم شوہرت دیکھو تم دولت دا دما تھروت دا اے تختے میں خوش تھی وا بے مر گئے جہاد کے میدان شہید کہ نہیں جنہیں دل جذبہ جو یار سے گلیج پوا خوش تھی میدان جہاد نہیں شہید کیا گھر میرا نبی فرمے وہ بھی شہید ہے سابت ہوا دل کے جذبے شہادت قبول کرنا اصل شہادت ہے پھر شہادت ہے کیا مومن دا میرا اجے مومنڈا اچا خوجا مومنڈا میرا آج جڑا میرا چار رب جا دنیا عظیم پہلی نعمت نبوت نعمت تیسی نعمت شہادت چوتھی نعمت اے پوری دنیا دے عظیم نیمتے تلا ادیم نعمت خدا دی قسم شہادت جی ایک لکھ چوبیس ہزار نبی ہر ویل دعا منگ گے خود کائنات، فخرے موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی سلم فرمے دن میرا ربا میں چاہتا ترے راہ چہید تھی ماں اچا اللہ، میں چاہتا تیرے تر راہ شہید تھی مل زندہ تھی ماں بال شہید تھی ماں بال زندہ شہادت شہادت اتنا پسند ہے جتنا زندگی پسند کرے علماء اہل سنت انشاءاللہ خطاب پر سب ادا مایا بیان کرے سن میں دل چ روح پیدا کرے نا شہید دا مقام کیا پر مار شہید کی عظمت کیا ہے خدا بھی قسم سیدنا عبداللہ پاک شہید تھے نا جانگے حضرت جابر سی تشریف میں ان شا چار والا والتاب دا خطاب انشاءاللہ ساڑھے پن تک ویسی پیا کیونکہ اتنا آپ ذکر لجپال حسین والدہ کرونے نا مردہ دل تو سندھا کرنے نا Oh, حضرت عبدی شہید تھے حضرت جابر سی نبی سی شہید آ متعدا ہے سال یار میرا کریم کتیں پارک دے بھی دس رب کیا سوال کیتے تھے تیرے پیو جواب کیا لیتے؟ رب فرمائے عبداللہ تو فرما تیرے نہید تھنگ کیا منگ دی حضرت عبداللہ جواب لیتے دیتے میرا رب کو ولا بھیج بلاج جرا لطف سے مزہ شہادت آئے اتنا نہیں ہوں پیا بڑا مزہ شہادت نبی سی فرمند صلی اللہ علیہ وسلم کیا مت بلکہ مالکان پر شہادت میدان چ لطف آئے پیا میرا دلا دے میں ایک دفع نہیں دہ دفعہ شہید تھی دفعہ زندگی جری کرامت شاہدت اتائی اتنا دمت نہیں ملتی پی شہید ولا ولا تمت حضرت جابر سے والا میرا کریم عباس میرے ابے جو سوال کیتے رب کیا فرمائے فرمایا میرا پاک عبداللہ اللہ میرے نام تے شہید تھی والا میں واقع ایک دفعہ سارے کن آ گئے بڑا واپس نہیں بھجے دے سونا میں واپس تو نہیں میرا پر میرے پچھلے کو خبر کون دے سی تو میں کہے مقام تے پہنچ گیا فرمایا میں قرآن بنے دا تیرے محبوب کے بھجے دا میرا نبی تیرے وارو پیغام کر آج کل پلو سرو والا والا میرے حسین دی شہادت پاک اس دے سہے میرے پاپ حسین دی تمام سہے خدا کی قسم خود خدا نے بھی پاک حسین رحمت میرے بھی خود حضرت عبداللہ بن جہاز ساتھ بے وقاف وکاس بھی میرے نبی جنگ عہد دے باتے تک دیوار پہلے رات دن کٹے تھے تے انہیں فرمائے عبداللہ ساتھ جی ایمے کروں آج رات رب کربی بارگاہ چ د نہ منگو کہی شاید اکے سویرے میدان چاہ دے وہ جنگ تنے دل کی خز دائر کر میں بھی اپنے دل کی خہج دائر کر دیکھو سویر رب نتیجہ کیا دے دے فرمایا تو دعا تمگ میں آمین آتا हालत साध ने सख मसह की खतर आए वह अपने बहन की खातर आलवार चाहे मैं भी तलवार चाहवा तीर चाहे मैं भी तीर चाहवा चाहे मैं भी चाहवा थाल चाहे मैं भी थाल चाहवा اور میں, مارے, میں, کو اور اور میں, اور میں کو مارے میں سارا سامان شکر سا. دے دشمن کو مارتا میں نبی آل کو ہی پی خدا دی قسم دنیا کے لکے دنیا سکی ایک پاس دنیا دے حاجی پاس میرے نبی آل پاکی چڑیا کاسی داسٹ کھڑے کاشت بھی آپ چاطر کا حسین کو حسین دا پتا کہیں سکر کا پتا حسین دا دا لوٹی اور شادی شدہ ہے چادر تالک ہے جیسے مالک سورج نہیں دے دا راہ بٹ بو خدی دے تصدیق کرانا ظالم ایک متھین دی بی بی شادی دے کا سم کچھ شادی دے صحت پڑی دی شادی کھڑا لائے چاہے کوئی میرا یادی بھی دے دھر پیدا تھوڑا کھڑا کھیلتی نو بی بی پاک عمر چھ سال تو بھی گھٹ حسائن وڈے امتحان تے گیا کھڑے آخر پوری رسم شادی کرا پچھے امتحان دالک میرے حضرت تصدیق کرے ماپنے کا خدا کی قسم او امام خزالی رات میرے نبی پکر دے اپنے پاک امت دلیل حضرت امام غزالی کو نظر امام غزالی پیش کی تے یا رسول اللہ سن لاتا فرمائ میں اعلان کی تم امت کام بیا بنی اسرائیل میں دی امت اولم عالم بنی اسرائیل کے نبیم آ گئے ایک داری فرمایا ہے خزالی خزالی کو پوچھنے ماں اس مک تیرا نام کیا ہے فرمایا محمد بن محمد بن محمد بن محمد, بین محمد, بین محمد میرا نام محمد ہے میرے پیو کا نام محمد ہے میرے ڈیڈی کا نام محمد ہے میرے دے نام محمد ہے جواب جب میرے پا کے موسا کلیم کرونے کر میرا کلیم سہیل والا کریم ایک گال داخی جائے اگر محسوس نہ کرو خدا آپ کو پوچھا بما تل کا بے جمین کا یامو منہ دے دے جو قلیم کیا ہے؟ فرمایا والا کلیما اللہ, اللہ پیاد میرا کریمہ معلوم دی فرمایا تک برداشت نہ کر سکتی اس واسطے پٹی بندی بیٹھا میرے پاک نبی راتے آسا مبارک لایا نور دا لاٹا کر اشورہ دے متعلق مکاشفۃ القلوب امام غزالی فرمیندن امام حسین دے شکوایات کربلا واقعہ دے کربلا واضح مقرر بیان کرن والے تے خراب ہے کیونکہ ہر وقت نبی سین دے پاس اہل بیت دے واقعہ دے کربلا بیان کرنا نبی دے پاک آل دی توہین دا سبب پڑ دے اس واسطے اوہ گل کرو جڑی عظمتاں مشان بڑے عظمتاں میاں پڑیں حدی پائےم ہو ایک بات خیر ساتھ سے منگی ہے حضرت عبداللہ بن جہا ش آخر میرا راب سویرے میدان جنگ لگے دشمن میرے مقابلے چاہ وہ اتنا طاقت والا ہوئے انہیں ہاتھ تلوار اندے ہاتھا ہاتھ چیز تلوار ٹوٹ بجے میرا نیزا ٹوٹ بجے میرا تیر ٹھے میری ڈھال <سؤال> ٹھیک میں خالی ہاتھ ہوا میرے دل چلتی نہ سینے زور نک کپے کن کپ کھنے ہاتھ کپڑے کی وجود کہتی میں آخر میرا ربا ترے نام سے گول آیا نام تربان کرایا میرا کریم شرما میں سچ کی تی. さっききて حضرت ہے اچھا او او او بڑی طاقت والا ہے بڑی طاقت والا اے میرے ہاتھ تیر ہوں میرے ہاتھ تلوار ہوں میرے ہاتھوں جی منگ ہم ہوں انتظار کھلا کریں جو ابن جہش کیا گال تھی سی آدے خدا دی قسم حضرت عبداللہ اللہ چاہتے چاہ پیا چاہتے نیڈا تیر چاہتے آئے ڈال چاہتے اور بڑا سورہ والا ہے بڑی طاقت والا ہے تیر گئے ہاتھوں گئے ہاتھوں بلا بھی جورت دشمن بتا میرے نبی جلدی جلدی لکڑی میں نے ہائی لکڑ بڑ گئی ہائی لکڑ سے بڑھ گئی تلوار بڑھ گئی ہر سادہ صدا کی قسم اور تلوار کافی دیر تک رہی ہے تلوار دے بلاگ حتہ کہ شہید چھین ہا. پتا لگے جو جی آگ کیا سے میرا ہاتھ پیر چاہنے میں جو بلادیچم دشمن دا نق, دے کن آپ دھاگے دے, دے دا دا گئے میرے حضرت موجود بیٹھیں اللہ بھی آدھا حضرت حضرت حمزہ سی دے وجودہ کی کر دیتے. میرا رب میں خوش ہاں میرے خاندان کروا دیجویے میرے داجے میں بھی دھٹا تھی بیٹھا میں بوٹی بوٹی ناچا پلیس کا بندہ ایسان اپی قوم تبلی کیجدہ آئے لوگو نہ میں مالک میرا کرنا یا کہ ہن دشمن یا کہ ہن کا دار، فکر کئے حملہ پتھر مارے چاٹ مارے مارے پہاڑی مارے تلوار مارے مارے پتا کہ مارنے خوش ہو میرا رب میرے درجے بٹام خوش ہے یار دینا ہمت تے بچو جلے رب ہوں درجے بدھیرے معلوم امیر حمزہ سد و شہدا کیا دربار دی وجہ کروں اور امام حسین کریم سید و شہدا کتنے وجہ کروں جی جا کم میرے پال <سؤال> حسین دین دی خاطر کرتے دکھائے کیا مت تک یہ کر نہیں سکتا کہیں امتحان ہے چڑا مال تک دا امتحان ہے چھاولاد تکن تکان ہے تلوار تک،, تک،, تک پر کریم دی مال اولاد بھی بھی جان بھی اولاد بھی کٹے عزت بھی کٹھے ابرو بھی کٹھے جان بھی سب کچھ دے دے، شکرانے جو ہے آپ کو ماکم یہ واقعہ کربلا ہیں امام سر بیان کرے دے اس واسطے گھنے سب کرے دن شرے زبان کرم تھے رب تک پہنچڑ دے تک درج نہ ہو پہنچ سکتا کیونکہ ربار سوکھی دربار عشق دی منزل دور متہ سمجھے نہ سرحد نہ لائن سی نہ کوئی کوئی بالا آشق باہے سڑی دے ہو جان وچ گھت کے آرا خون چلتا پیندے ہر گردان پھرن ہر ویل ہوں جگاٹا پیندے ہو لاکھ ہزار آشق بنی باہ پر کہیں دے نصیبے ہو ہر ایک کوشک نہیں ملتا میں ترائے درجن لاکھ کوشش کر نمازی بنا داجی بنا دخی خیراتہ دکھاوت کر خیر لکھ آدی بڑھ جیت درجے نہ پیسے رب کا قرب حاصل نہ کرے پہلا درجہ صبر پہلا درجہ اللہ اصبر ماللہ اصبر ماللہ چوتھا سبر نی نیکے سبر چوتھا سبر آشق دظاہی میں بیان کرا جان سب دنز طے کر گی بندہ صبر دن منزلہ طے کر گی نے کوئی لوگ صبر تک ہڑے کرے نوجوان نہ ملے تا نا مالک کا در چھو لیں نہ شکوا کریں تو آسا سا ہوا کو آخ تو جاگ چ بنڈن چار رسبا یار دے, دے تو جاگ چنڈن نا دے تو شکر کریں گے نہ تھکے خدا بھی قسم سبرتہ تک ہوتی ہے نہ نہ کا پتا ہے نہ بندہ سبر دے سبر پاؤڑی آدمی تبکل دی تبکل دیتا درجن عطا تے شکر نہ دے سبر یہ اے ہے دے, دے وے تے دو نہ شکر چیتل اور میرے پاک نبی کیا کیتے اپنی اولاد کو دا دودھ توجہ کر سبر دا دودھ تبکل دا پانی جنا دودھ سبر دیں تبکل دا پانی پلایا تیسی منڈل آ گئی رضا دی رضا دیوائی نے خواب پلا عمر حضرت حسین بچے بچے کو مرد کو میرے پاک نبی سبر پلاکل دا پانی پائے رضا دیوائیے مکمل تیار کرتے ربس رضا دے تر درجن آخری باتیں ختم کریں گے رضا دیں شاید درجل شکر رضائے ہی ترقل اشتیارو قبل القضاء شوری چمک کی لکھڑیے تنوان تمتی کھڑیے نیتر آمدہ پہ آناد پھریدی پہیے بطن پھریدہ پہ آجان آجان تیاری پیچھیں دیے ہی کنے اشتیارے تیری مرضی آشے کا کہ دہی دے پیچھو قضا وچ پھر جھکا میں مرضی اشتہار اپنی جان میں تیری مرضی ہر کوئی جان بچے دے پر آشک کذا پلے کزاک نو پہلے اختیار کو استعمال نہ کرے ہی پوڑی رضا دی دی پوڑی رضا دی او تلوار پی چلتی ہوئے بچے دی گردن سے چری پی چلتی ہول بچی لگتی ہو جی میں پاک نبی عید جی فرمایا علی سویرے داخلے عید مدینے پڑھ سو تھا پیار کری فرم کیوں کی قربانی کرنی ہے گھر دی قربانی کرنی ہے, غریب کیا ہے, بھی ہے صحیح کرو نبی تلوار کو چھریے رقص آ گئے خوشی آ گئی نبی سے فرمائی میںکبر چھری تلادم اپنی مہار ترا دے نبی چھری تلے چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو ما دل سے دعا دوں میرے کام کرے تو میرا حاضی شاجی فرمے دے نہ کروڑ ہوا کبھی پیر حسین شہید نہ تصویر نہ شمشیر ہوئے کزا دی تقدیر دے پیر جفا دیار دی, یار دی دید شہید پیا ل پیاو تس پیابے چھی ہوئے وہ آخری بلا بلا سبے کر ہاں رج کرزا فیصلہ تھی چکا ہوئے. قربانی ہو چکی ہوئے. نہ گھر بچے نہ اولاد بچے نہ مال بچے نہ جائداد بچے کچھ نہ بچے کچھ نہ سجدہ بد سجدے ودھ منجے اے رضا آخری انتہا سب کچھ اللہ, اللہ. لطفا کر بلا میدان سخی سلطان کیا آخ آخری بات تھی ختم چکرے نماز جے بچ حرف نا کوئی جڑا کیڑا یار نیت تے سگ مند دل تھوئی اخیاں تے خون جگر دا تے وزو پاک سجوئی لبنا ہل ہانٹ نہ فٹکنی لبنا ہلے یارا ہوٹ نفل بہو خالص نماز سوئی آش کرگی کی سوئی جہاں قتل مشہور کے ملنے ہو عشق نہ چھوڑے تے مو نہ موڑے بھمے لکھ تر والوں کھنے ہو جائے مال دیکھے راز مہیدہ لگے اس بننے ہو سچا عشق حسین علی دا باہو سر ڈیوے راز نہ بننے ہو بات ہوتا بنا